فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد اچھے اچھی کے ساتھ اس عشق بھرے سلسلے میں شرکت کیجئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سید اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع کر کے قیامت کے روز حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب سے فرمائے گا کل یا محمد یہ محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کعبہ معزمہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ فرض کر دیں ثواب وہی پچاس کا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خوشی کے لیے غزب بدر میں فرشتے اتارے غزبۂ حنین میں فرشتے اتارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی سیر کروائی اور آپ نے آنن فانن مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی رب کا قرب پایا رب کا دیدار کیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب علی سلاد وسلام کی خوشی کے لیے اپنے محبوب کو حوز کوثر عطا کیا خیر کثیر عطا کی وہ خیر کثیر کیا ہے انشاءاللہ اللہ کچھ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تو و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے اکالی سلاط والسلام کا بہت عرفہ و اعلی مقام ہے سبحان اللہ چنانچہ سورہ کوسر میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اس عائد کے تحت اعلی حضرت کے خلیفہ صدر اللہ فاضل مفتی حافظ حکیم سید محمد عیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا ہمارے اکالی سلاط وسلام ساری مخلوق میں افضل و اعلی ہیں اعلی حضرت فرماتے نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب اللہ کے بندے مگر ساری مخلوق کے آقا ہیں آپ انسانوں کے بھی آکا ہیں آپ اولیاء کے بھی آکا ہیں آپ صالحین کے بھی آکا ہیں آپ انبیاء کے بھی, آقا ہیں،, انبیاء کے بھی آقا ہیں سرشتوں کے بھی آقا ہیں چبریل امی علیہ السلام کے بھی آکا ہیں سارے جنات کے بھی آقا ہیں ساری مخلوق سے ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ سلاد سلام کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا باطنی حسن بھی عطا فرمایا آپ کا نصب آپ کا خاندان بھی علی کیا آپ کو نبوت سے نوازا آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا جو آخری کتاب ہے اللہ تبارہ کا کی اور تمام کتابوں سے زبور سے طور سے انجیل سے افضل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکمت بھی عطا فرمائی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو علم بھی عطا فرمایا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات عطا فرمائی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا کیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مقام محمود بھی عطا فرمایا کثرت امت بھی عطا فرمائی امت کی کثرت کتنی عطا کی فرحان اللہ جنتیوں کی یاشکان رسول اے نے ملا جھوم جائیے جھوم جھوم کر آقا کی آمد کی خوشیاں منائیے نوافل پڑھیے شکر ادا کیجیے اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا خوب درود و سلام پڑھیے خوب صدقہ و خیرات کیجیے یہ عیدوں کی عید ہے خوب خوشیاں منائیے نئے نئے کپڑے سلوائیے جھنڈے لگائیے چراغاں کیجیے خوب خوشیاں منائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کے روز ج ایک سو بیس ہوں گی اللہ ہمیں دنیا میں بھی صف میں جو نمازوں کی سفیں ہوتی ہیں اس میں قبول فرما لے ہمیں توفیق دے ہم سف میں کھڑا ہوا کریں تو جنتیوں کی ایک سو بیس ہوں گی ان ایک سو بیس میں سے اسی صفے امت مستفا کی ہوں گی یعنی جنت میں سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سکس جو جنتی ہوں گے میرے آقا کے امتی ہوں گے اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کثرت امت بھی عطا فرمائی دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرمایا آپ کو فطوحات بھی عطا فرمائی آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں جس کی کوئی انتہار نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو حوض کوسر بھی عطا فرمایا جو خیر کثیر عطا فرمائی اس میں ایک حوض کوسر بھی ہے یہ حوض کوسر کیا ہے سنیے بہرِ شریعت سے میں ارض کرتا ہوں بھاری شریعت جلد ایک الف صفا ایک سو اڑتالیس متبوعہ مکتبۃ المدینہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حوض کوسر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے اس حوث کی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے یعنی اتنا وہ بڑا ہے کہ ایک مہینے تک تیز رفتار گھوڑا جو سفر طے کرے اتنی لمبی مسافت ہے اور یہ بھی کہا گیا یہ بھاری شریعت میں نہیں بلکہ مرآت میں ہے مفتی احمد یارخان نئی بھی اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جیسے مومن کے لیے قبر حد نظر وسیع ہوگی اسی طرح بعض مومنین کے لیے مومنین کے لیے حوض کوسر وسیع ہوگا تو عد نظر حوض کوسر ہوگا اچھا اس کے کنارے پر موتیوں کے گمبد ہوں گے قبے ہوں گے اس حوزے کوسر کے چاروں گوشے برابر ہیں یعنی وہ چورس ہے زاویہ کائمہ ہیں اس حوز کوسر کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے اس حوزے کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اس حوزے کوسر کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس حوزے کوسر کی پاکیزگی مشک سے زیادہ ہے برتن کتنے ہوں گے اس کے حوضے کوسر کے ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ اللہ اکبر ستاروں کی گنتی کتنی ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے جو اس حوض کوسر سے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اس حوضے کوسر میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں ایک سونے کا دوسرا چاندی کا سبحان اللہ کیا شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے آپ کو حوز کوسر عطا فرمایا اعلی حضرت عاشی کے رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان بڑی ہی عشق بھری بات کہتے ہیں سبحان اللہ جو سر پن پیاسوں کا جویا ہے اللہ حضرت کی شاعری ہر ایک کو پلے پڑتی نہیں کیونکہ ہمیں اتنا وہ علم نہیں ہے اردو بھی نہیں آتی ہم کو تو جو شاہ ایک, ایک کرم ایک, ایک جو جود یہ ہے اکرم یہ ہے کہ مانگنے پر دینا جود یہ کہ بے مانگے دے دینا تو شاہ کو حبیب داور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا جود یعنی آپ بے مانگے دیتے ہیں تو آپ تو خود پیاسوں کو تلاشتے ہیں سان اب سنیے اگلی بات کیا اعلی حضرت کی اعلی حضرت کی کیا بات ہے جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑے گا انشاءاللہ عاشق رسول بن جائے گا جو سرپنے پیاسوں کا جو یا ہے یا جود آپ کیا جب کر جو آپ پیالی ہاتھ میں کالی سلا تو سلام تو اپنے انتوں پر بڑا مہربان ہے بے مانگی عطا فرماتے ہیں اللہ حضرت ایک جگہ پر فرماتے بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے تو کیا جب آکالی علیہ و سلام کے کرم سے کہ بروز قیامت آب کوثر کی بھری پیالی اور جام جو ہے اڑ کر خود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے سبحان اللہ اور الا حضرت فرماتے ہیں اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کاش ہو میں یوں کو ہوش حوز کوسر کے کنارے پر میں آقا کی محبت میں فریفتہ ہو جاؤں کیسے ہو جاؤں لے کے اس جانے کرم کا سبحان اللہ کیا شان ہے تو حوض کوسر میرے نبی صلی اللہ علیہ والی وسلم کو عطا کیا گیا انشاءاللہ اللہ یہ امتیوں کو عطا ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ خیر سے وہ دن لائے کہ ہم بھی جامع کوسر پیے سبحان اللہ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اختار امیر سنت اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اتار جھلکتا جام لے کر شاہ کو آنے والا ہے امتیوں کو جامع کوسر اتا ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں حوض کوسر کس کو عطا ہوگا مختلف روایات ہیں انشاءاللہ اللہ ہر امتی کو عطا ہوگا میرے میں مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ان شاء اللہ عزا ہر امتی حوضے کو سر پر حاضر ہوگا وہاں کا پانی پیے گا کیوں نہ پیے کہ وہ اس کے نبی کا حوض ہے سبحان اللہ سہیان اللہ جس کی دو کیسے ع بری بات کہی جنت کی دو نہریں یہ کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے اور جنت کی نہر سے دو پرنالے آ رہے ہیں اور یہ نہر جو ہے یہ قیامت کے روز بھی اکالی سلاط وسلام کے پیاسے و متی گے کیونکہ قیامت کے روز پیاس کیسی ہوگی اللہ اکبر سورج کو دس سال کی گرمی دی جائے گی اور اس کا آج پچھلا حصہ ہے پھر اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا اور وہ سروں کے قریب کر دیا جائے گا زمین مٹی کی نہیں ہوگی تانبے کی ہوگی ایسے میں پیاس کی شدت کیسی ہوگی اللہ اکبر اللہ بچائے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا جہنم کا خوف ہوگا اپنے گنا یاد آ رہے ہوں گے جہنم کا کھٹکا ہے جنت سے روک دیا گیا پیاس کی شدت زبان سوکھ کر کاٹا ہو رہی ہے ایسے میں جس کو حوضے کوثر مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں بھی حوضے کوسل ملے گا مگر یہاں پینا پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لذت کے لیے ہوگا جنت میں جنتی کھائیں پییں گے لذت کے لیے بھوک نہیں ہوگی جنت میں پیاس نہیں ہوگی جنت میں اللہ کرے ہم ان کے امتی رہیں تو امتیوں کے لیے موج ہے تو جس کی دو بوند ہیں کوسر و سلسبیل کوسر اور سلسبیل جنت کی نہریں یہ میرے نبی کی رحمت کی آپ دریائے رحمت ہیں اس کی دو بوندیں جس کی دو بوند کوثر و سلسبیل ہیں اس آقا کی رحمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے سبحان اللہ تو یہ حوض کوسر ہر امتی کو اتا ہوگا اللہ کرے ہم امتی رہیں اللہ کرے کہ امت مستعفی پر ہی ہمارا خاتمہ ہو ایمان سلامت لے کر جائیں جبھی تو یہ کچھ ہوگا گناہوں کی نحوس سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے حوض کوثر کسے آتا ہوگا سنیے روایت میں ہے یہ آپ میں مفتی احمد یارخان نئی نے لکھا جو شخص شراب کا عادی تھا پھر اللہ تعالی کی رحمت نے دست گیری کی اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے شراب سے توبہ کر لی تو اسے حوض کوسر سے پلایا جائے گا سبحان اللہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا امتی جو شرابیوں میں پھنس جائے مگر اس کے باوجود شراب نہ پیے اسے بھی حوضے کوسر سے پلایا جائے گا سوحان اللہ اب بری صحبت ہے تو ہو سکتا ہے شرابی دوست ہیں تو شرابیوں میں بیٹھنا پڑے اب وہ اصرار کریں گے بیٹھنا نہیں چاہیے پھنس گیا اب بھی ان کی غلط باتیں نہیں ماننی جو خلاف شرابات ماں باپ کی وہ بھی نہیں ماننی ان کی کیسے مانیں گے پرل جو شرابیوں میں پھنس جائے شراب نہ پیئے اس سے بچے انشاءاللہ عزوجل اسے بھی بروز قیامت انشاءاللہ شاء اللہ کوثر سے پلایا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس امت کے صابرین کو حوض کوثر نصیب ہوگا اکالی علیہ و سلام انہیں بھر بھر کر جام دلائیں گے مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں تنگ دستیاں آتی ہیں اولاد تنگ کرتی ہے بے اولادی ہے بیماری ہے بے روزگاری ہے طرح طرح کی مشکلیں ہیں سر درد ہے وہ کمر میں درد ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی آپریشن پر آپریشن ہو رہا ہے ہیپٹائٹس سی ہو گیا کینسر ڈکلیئر کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی مصیبتیں صبر کریں اگر واقع ہی صبر کیا شکوا نہیں کیا تو اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صابرین کو حوض کوسر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اعزا وجل روایت میں یہ بھی ہے جسے فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے نقل کیا سب سے پہلے میرے حوضے کوسر پر آنے والے میرے اہل بیٹھ ہیں سادات کرام سید صاحبان یہ حوضے کوسر پر سب سے پہلے آئیں گے اور کون آئیں گے میری امت سے میرے چاہنے والے جو نبی سے پیار کرنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں اس محبت کا اظہار اپنے کردار سے اپنی گفتار سے بھی کرتے ہیں ان کا چال چلن ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا کھانا ان کا سونا ان کا جاگنا ان کا لین دین کرنا ان کا پہننا ان کا ہر ہر عمل محبوبے رب لم یزل عز وجل کی سنت کے مطابق ہوگا فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہوگا جو آکاری سلاط و اسلام کے سچے چاہنے والے ہیں یہ عہدے کو سر پر پہلے بلائے جائیں گے سبحان اللہ اور انشاءاللہ اللہ دستے کرم سے وہ ہم جام پیئیں گے کہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ شاء اللہ ان میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال سفا 275 پر ہے یہ طویل حدیث قدرے طویل ہے اس میں سے ایک جز ارض کر رہا ہوں موضوع کے مطابق جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرنے کے لیے آیا اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا جو ایسا نہیں کرے گا فوزے کوسر پر نہیں آ سکے گا آپ کے دوست سے آپ کے بھائی سے کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی وہ آ کر سوری کرتا ہے معذرت کرتا ہے اس کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے نخرے نہیں کرنے چاہیے اس نے معافی مانگ لی اس نے سوری کیا اس نے ہاتھ جوڑ دی اس نے پیر پکڑ لی, اس نے گھٹنوں پر ہاتھ لگایا کہ یار مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ نہیں بس پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا بس میں نہیں چھوڑوں گا میں یوں نہیں کروں گا او ارے بھائی ایسا نہ کریں معاف کریں جو جب دو مسلمانوں میں تنازع ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے جب سلح ہوتی ہے جو سلخوں کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہ پہلے داخل ہوگا کیا جنت میں پہ پہلے نہیں جانا جانا ہے تو سلح کرنے میں پہل کریں اور جب کوئی معافی مانگے تو نخرے کرنے چاہیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اس نے نفس و شیطان کو رونتے ہوئے اپنے من کو مارتے ہوئے آپ سے معذرت کی اور آپ ہیں کہ رخ نہیں ملا رہے اس کی معذرت ہی قبول نہیں کر رہے نہیں معذرت قبول کرنی چاہیے اس کی معذرت قبول کریں اسے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو اور قیامت کے روز اگر یہ معاف نہیں کرتا معذرت کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرتا اسے حوض پر آنا نصیب نہیں ہوگا اللہ کی پناہ تو روزے قیامت حوض کوسر پر آنا نصیب نہیں ہوگا منافقین کو بھی آنا نصیب نہیں ہوگا جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں مگر حقیقت مسلمان نہیں ہیں دلی طور پر مسلمان نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے لیکن بر منافق کو بھی اور جو مرتب اسلام سے پھر جاتا ہے پہلے مسلمان تھا پھر اسلام سے پھر گیا اس کو بھی حوضے کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کے چار کونے ہیں ہم نے پہلے سنا نا کہ وہ ہر اس کا اینگل برابر ہے نائنٹی ڈگری کا اس کا اینگل بنے گا چورف جس کو اردو میں کہتے ہیں میرے ہوس کے چار کونے ہیں پہلے کونے پر ابو بکر دوسرے پر عمر فاروق اعظم تیسرے پر عثمان غنی چوتھے پر علی ہوں گے رضی اللہ اجمعین جو ابو بکر سے محبت کرے اور حضرت عمر سے بغض رکھے اس کو ابو بکر سراب نہیں کریں گے جو عمر سے محبت رکھے ابو بکر سے بغض رکھے اس کو عمر سیلاب نہیں کریں گے جو عثمان سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے اسے عثمان حوث سے نہیں پلائیں گے جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے اس کو علی سیراب نہیں کریں گے رضی اللہ عنہ مجمعین جس نے حضرت سئینا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی سیدھی راہ اختیار کی جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوا جس نے مولا مشکل کشا علی المرتضا کر اللہ تعالیٰ وضاح الکریم سے محبت کی اس نے بڑی مضبوط گرے کو تھام لیا جس نے تمام صحابہ کے متعلق حسن زن رکھا وہ منافقت سے بری ہو گیا الحمدللہ للہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اعلی حضرت فرمانے ہیں اہل سنت کا سنیوں کا آشکان رسول کا بیڑا پار ہے کیونکہ ہم اہل بیتے اتہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے صحابہ سے ہدایت پاتے ہیں ہم ہماری کشتی پار لگ جائے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو ہم کو سب صحابہ سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مدنی چند کے ناظرین مدنی پھول تو کچھ اور بھی ہیں مگر اس سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ عمارک میں ماہ میلاد میں ماہ ربی النور میں ماہ ربی الاول میں وہ محبوب عطا فرمایا جس کی وہ رضا چاہتا ہے اور جس کی خوشنودی کے لیے جس کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا خیر کثیر عطا فرمائی تو جھوم جھوم کر اعلی حضرت کا اشیر پڑیے خدا کی رضا چاہتے کہ کے محبوب علیہ صلاحت و السلام کی آمد پر خوب خوشیاں منائیے خوب خوشیاں منائیے شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی مسلمان کو ایزا نہ پہنچے چراغاں بھی کیجیے جھنڈے بھی لگائیے نئے نئے کپڑے سلوائیے یہ عیدوں کی بھی عید ہے اور بارہویں شب کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث کو مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے اس رات کی برکتوں کے کیا کہنے دعوت اسلامی کے مدری مول میں اجتماع ذکر و نات ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے جلوس سے ملاد بھی ہوگا اس میں بھی شرکت کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق خطا فرمائے ہمیں ان کا سچا غلام بنائے ہمیں ان کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے کاش آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم